نحمده ونسلم على اما بعد مستقم صغاط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم من الضالين اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا في بلد حبيبك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 وقنا عذاب النار يا مقلب القلوب سبق قلوبنا على دينك اللهم مصرف القلوب سرف قلوبنا على طاعتك فساهد يا إلهي كل شعب بحرمة سيد الأبغار السفر اللهم ارزقنا حجا مبرورا وسعيا مشكورا في كل عام في كل سنة اللهم ربنا يسعر لنا أمورنا كلها رب يسعر ولا تعسر وتمن بالخير وبك نستعين بحرمة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة السيد الأبرار السهل اللهم ربنا يسر لنا زيارة حرمك وحرم نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم شرفنا زيارة الرسول صلى الله عليه وسلم مرة ثم مرة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 میرے ہاتھ میں تھا جب تک مستفی کا دامن میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مستفیٰ کا دامن میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمانہ ان کے جو غلام خلق کے پیشوا ہوئے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 اشاد ہے چوتھا پارہ رکو نمبر آٹھ لقد من اللہ بے شک ضرور اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا اس با سفیم رسولہ رسولم من ان جب ان میں انہی میں سے رسول کو بھیجا یتلو والم آیاتی یہ رسول ان پر اللہ کی آیتیں تلاوت کرتے ہیں ویو اور انہیں ستھرا اور پاک کرتے ہیں ویو عل محمل کتاب اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں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 ولدی نما اشد وفار اور جو آپ کے ساتھ ہیں یعنی صحابہ یہ کافروں پر شدید ہیں شدت فرمانے والے ہیں روح ابئی نہ ہم اور آپس میں یہ ہمدرد ہیں یوں تو ہر صحابی کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے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 آپ وہ عظیم صاحبی ہیں کہ جن کے بارے میں یہ کافروں نے افواہ اڑائی کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو کافروں نے شہید کر دیا جب آپ حدیبیہ کے مقام سے مکئی مکرمہ سفیر بن کر گئے تھے اور کافروں کو یہ بتانے کے لیے گئے تھے کہ چودہ سو صحابۂ کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کے ساتھ جو آئے ہیں وہ چودہ س صحابۂ کرام علی مردوان وہ جنگ کرنے نہیں آئے بلکہ مکہ مکرمہ عمرہ ادا کرنے کے لیے آئے ہیں جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ وہاں پہنچے تو کافروں نے اپنے پاس رکھا روی گفتگو چل رہی تھی لیکن افواہ یہ اڑا دی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 جو بیت حضرت عثمان غنی ردی اللہ تعالیٰ یہ عظمت کو ظاہر کرتی ہے سر فتح کی آیت نمبر دس میں اللہ تعالی نے اسی بیت کے متعلق اشاد فرمایا ان الینا یعن کا انا یعون اللہ اے محبوب جو آپ سے بیت کرتے ہیں در حقیقت یہ اللہ سے بیت کرتے ہیں یاد اللہ فوقائدی ہم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 تیبند باندھ کر اب غسل کیا کرتے آپ خود فرماتے ہیں کہ کبھی میں نے اپنے ستر کو نہیں دیکھا کبھی میں نے اپنا سیدھا ہاتھ ستر پر نہیں لگایا اور اللہ تعالی نے آپ کو حیا کا وس ایسا عطا کیا کہ اگر کوئی آپ کے سامنے آتا اس نے بے گیا کا کوئی کام کیا ہوتا ہے اس سے کوئی غلطی ہو گئی ہوتی تو فوراً آپ کا جو وصف ہیا ہے وہ اس کو جانچ لیتا جمے کو خطبہ دے رہے تھے ایک شخص خطبے میں آئے اور آ کر وہ جیسے ہی بیٹھے تو آپ نے دوران خود بہ یہ احساط فرمایا عربی میں خطبہ ہو رہا تھا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 اگر بارہ بجے انسان سوئے اور صبح پونے پانچ بجے اٹھ جائے پانچ گھنٹے کی نیند بھی کافی ہے اور اس سے تحج بھی نصیب ہو جائے گی پانچ بج کے تیئیس منٹ تک تحجد کا تقریباً آخری وقت ہے تو آپ سوچیں سوا پانچ بجے یوں آپ تصور کر لیں گرمیوں کے اندر پونے پانچ بجے نماز پڑھنے کے لیے تو ایک مسلمان اٹھتا ہی ہے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 میں عثمان سے راضی ہو گیا تو بھی اس سے راضی ہو جا قصبے تبوک کے موقع پر آپ نے تین سو اونٹ حضور کی بارگاہ میں پیش کیے راضی کہتے ہیں انا رئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یون عن ممبر حضور اتنے خوش ہوئے کہ میں نے دیکھا کہ حضور خوش ہو کر ممبر سے اتر رکھے ہیں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 اپنے آپ کو پیش کیا روما کی خریداری کا معاملہ آیا تو اس وقت بھی آپ نے پینتیس ہزار درہم میں کنواں خریدا نبی اکرم صلی اللہ علیہ نے شاد فرمایا ہر نبی کا ایک رفیق ہے وہ عثمان اور جنت میں میرا رفیق عثمان ہے غفر اور اللہ یا عثمان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 دن سے لوگوں کو دور کرنے کے لیے اپنی رقم کو خرچ کر رہے ہیں میں شہزادہ غوث وارا مزار شریف پر جا رہا تھا ملیر میں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ ان کی اولاد میں سے ایک شہزادے ہیں ان کا مزار ہے تو راستے میں ایک شخص ملا اور اس نے دو تین سوالات کیے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 آئی تو وہ کہتے میں چلا گیا کہتے جب میں وہاں گیا تو ایک تھی ان کا کام یہ تھا کہ فلاح و بہبود کا کام کریں لیکن وہ غیر ملکی تھے کہتے میں نے پوچھا کہ میرا کام کیا ہے آپ اتنی بڑی تنخواہ کی آفر کیوں کر رہے ہیں تو کہتے ہیں کہ وہ بات گھماتے رہے گاتے رہے گاتے رہے آخر میں مجھے پتا یہ چلا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 گناہوں میں اور گمراہیوں میں لاکھوں اڑا دیتے ہیں مگر دین کے لیے دینے کے لیے وہ تیار होते ہوتے پھر اسی فتح وار की شریف کی جلد بارہ سفر نمبر ایک سو تینتیس اور میں نے ارس کی قدیم نسخہ ہے اس میں آپ فرماتے ہیں بڑی کمی امرا کی بے توجہ ہی اور روپے کی ناداری ہے آپ فرماتے ہیں کہ اس وقت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 پھر اعلیٰ سے پوچھا گیا کہ دین کا کام کیسے کرنا چاہیے تو آپ نے فرمایا عظیم الشان مدارس کھولے جائیں باقاعدہ تعلیمیں ہوں جو طلبا تعلیم کا شوق رکھتے ہوں اور وہ اخراجات نہ رکھتے ہوں ان کو وظاہر دیے جائیں آپ نے فرمایا طلبا کی ٹیمیں بنائی جائیں پھر ان میں مزرسین واعظین مناظرین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 آپ کے ہزار اونٹ آئے ہزار اونٹ غلے سے بھرے ہوئے تھے اس وقت قدر سالی تھی سارے تاجر جمع ہو گئے آپ نے فرمایا مجھے کتنا دو گے کہنے لگے دس کے بارہ آپ نے کہا کم ہے انہوں نے کہا اچھا دس کے چودہ آپ نے کہا کم ہے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 موجودہ دور کا علاج یہی ہے ہر انسان غور کرے کہ عثمان غنی اور تمام صحابہ کرام اور تمام بزرگان کردار یہ ہے کہ دین کی خاطر جو پریشانی آئے اس پریشانی کو خوشی خوشی اٹھانا ہے اقدام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاد فرمایا لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا جس میں دین پر ثابت قدم رہنے والے کے لیے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 باغیوں نے محاصرہ کیا ہوا ہے بہت انہوں نے تنگ کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاد فرما اس پر اے عثمان صبر کرو فعین نقطف روئین دنا یہ چالیسواں جو روزہ تم نے رکھا ہے یہ روزہ آج افطار تم ہمارے پاس کرو گے آنکھ کھل گئی اپنی زوجہ حضرت نائلہ سے آپ نے فرمایا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 تو اسے عزت نہیں مل سکتی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے اشاد فرمایا مجھے اسلام نے عزت دی ہے تو اگر ہم بھی اسلام کی تعلیمات پر عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عزت دے گا وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر اب دیکھیں آج ہمارے معاشرے میں مسلمانوں میں احساس کمتری کس قدر زائد ہے